وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَا وہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتوہ معلوم کرتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ آپ فرمائیے اللہ تمہیں عورتوں کے بارے میں فتوہ دیتا ہے مسئلہ بیان کرتا ہے وَمَا يُتْلَعَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور جو کتاب میں قرآن میں تم پر پڑھا جاتا ہے اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے فی یتام النساء اللاتي لا تدونهن ما كتب لهن ان یتیم بچیوں کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جنہیں تم ان کا مقررہ حصہ نہیں دیتے اور وراثت میں ان کا حصہ قبضہ کر لیتے ہو وترغبون ان تنكحوهن اور ان سے نکاح کی بھی رغبت نہیں رکھتے نہ تو ان کا نکاح کسی اور جگہ کرتے ہو نہ خود نکاح کرتے ہو بلکہ ان کے مال پر قبضہ کر کے ان کو بٹھا کر رکھتے ہو گویا کے فرمایا گیا کہ ان عورتوں کے حقوق کو ادا کرو ول من آفین اور کمزور یتیم بچوں کے حقوق کو ادا کرو وہ انتقوم اور اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ یتیموں کے معاملات میں انصاف قائم کروا من علوم اور جو تم بھلائی کرو گے فعن کا نبی علیماس بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے یتیم عورتوں کے حقوق کا بیان کیا گیا اور یتیم بچوں کے حقوق کا بیان کیا گیا زمانۂ جاہلیت میں جو کچھ ہوتا تھا اسی کی جھلک آج بھی اس معاشرے میں نظر آتی ہے ہم اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں تعلیم یافتہ کہتے ہیں لیکن ہم میں اور زمانے جاہلیت میں زیادہ فرق باقی نہیں رہا کہ آج یتیم بچوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے یتیم بچیوں اور بچوں کی وراثت پر قبضہ کر لیا جاتا ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص نکاح کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ یتیم عورت سے نکاح نہیں کرتا یتیم عورت سے مراد یہ ہے کہ جس کا والد نہ ہو کیونکہ شرعی طور پر جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ یتیم باقی نہیں رہتا نابالغ بچے کو یتیم کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو لیکن جس عورت سے وہ نکاح کرتا ہے اور اسے یہ پتہ چلے کہ اس کا والد نہیں ہے تو اول تو نکاح نہیں کیا جاتا بعض ایسے بھی نادان ہے اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس نیت سے کہ ٹھیک ہے اس کا پوچھنے والا کون ہوگا اسے دبا کے رکھیں گے اگر امیر شخص غریب عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ دیندار ہے بلکہ بعض لوگوں سے سننے میں آیا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ غریب عورتیں دب کر رہے گی اللہ تعالیٰ اپنے قہر و غذب سے ہمیں محفوظ فرمائے ہماری سوچ کتنی نچلے طبقے میں چلی گئی وہ انمر اتن خوافت اور اگر کوئی عورت یہ خوف کرے کہ اس کا شوہر ظلم کرے گا یا رو گردانی کر رہا ہے یعنی عورت یہ محسوس کرے کہ اس کا شوہر اس پر ظلم کر رہا ہے یا اس کا شوہر اس میں رغبت نہیں رکھتا اس کے حقوق ادا نہیں کرتا فلاں جنا حلحا بئی نہ سلحا بس ان دونوں پر کوئی گنا نہیں کہ وہ آپس میں سلوح کر لیں وہ سلح و خیر اور سلوہ بہتر ہے سلو کی صورت فرماتے ہیں اس طرح ہوگی کہ عورت کچھ اپنے حقوق معاف کر دے اور اسے کہے کہ بھئی، ٹھیک ہے میں یہ بھی کروں گی آپ سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتی آپ میرے حقوق تو ادا کریں تو اس طرح لینے دینے سے معاملہ سیٹ ہو سکتا ہے وہ اوٹ دی قرآن مجید فقان حمید نے اصول بیان کیا کہ انسانی نفس لالچ میں گھرے ہوئے ہیں ہر شخص خود غرض ہے شوہر چاہتا ہے بیوی بی میرے حقوق ادا کرے بیوی بی چاہتی ہے شوہر میرے حقوق ادا کرے لیکن کوئی شخص یہ نہیں سوچتا کہ میں دوسروں کے حقوق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں فرنا ہر شخص لالچی ہے خود غرض ہے اس لیے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اگر عورت شوہر کے حقوق ادا کرے اور اپنے کچھ حقوق معاف کر دے تو گھر بس سکتا ہے اسی طرح مرد اگر نرمی دکھائے تو گھر کا نبھاؤ ہو سکتا ہے گویا کہ شریعت کا ایک اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ گھر نہ ٹوٹے گھر توڑنا اور ذرا ذرا سی باتوں پر طلاق پر آ جانا یہ نادانی ہے کیونکہ طلاق جائز تو ہے لیکن تمام جائز کاموں میں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وَإِن ان تو اور اگر تم احسان کرو وہ تقوع اختیار کرو فن اللہ کا نہ بیما تعمل نہ خبیر اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے نن تَسْتَطِيعُوا تقی ان تا دلو بینس ولندس کے معنی تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے انتا دلو بینسا کہ تم تمام بیویوں کے درمیان انصاف کرو اس کی تم میں طاقت نہیں ہے مراد یہ ہے کہ دل پر کسی کا بس نہیں ہے اگر دو بیویاں ہیں یا تین بیویاں ہیں تو ہو سکتا ہے دلی میلان کسی اور کی طرف زیادہ ہو اس پر پکڑ نہیں ہے ظاہری معاملات میں برابری ضروری ہے رہائش میں برابری ہو اسی طرح کھانے پینے میں خرچہ دینے میں ظاہری سلوک کرنے میں برابری ضروری ہے باقی دل وہ انسان کے قابو میں نہیں رہتا اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے کہ اگر اولاد ہے تو اولاد میں ہو سکتا ہے باپ کا یا ماں کا دل کسی بچے کی طرف زیادہ ہو تو دل کا ملان اور چیز ہے لیکن ظاہری برتاؤ میں برابری کرنا والدین پر لازمی ہے وہ دیں تو سب کو برابر دیں اس طرح یہ برابری کرنا اور انصاف کرنا لازمی ہے اور کسی کی دل آزاری نہ ہو لیکن دل کا مہلان ہے وہ تو اللہ جانتا ہے تو یہاں دل کے میلان کی بات ہے ولان تسو کی ہو انتا دلو تم کتنی بھی کوشش کر لو عورتوں کے درمیان مکمل انصاف کر ہی نہیں سکتے دل کابو میں نہیں رکھ سکتے ولو فلا تمیلو کل میلی اگرچہ تم کتنی کوشش کر لو تم انصاف قائم نہیں کر سکتے مگر اتنا تو کرو کہ بالکل کسی ایک کی طرف نہ جھک جاؤ ظاہری برتاؤ میں تو برابری کرو یہ تو تم کر سکتے ہو فتح کل ایسا نہ کرو کہ ایک طرف جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکی ہوئی چھوڑ دو ان تسلی اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرو فن اللہ کا غفور رحیم اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے وَإِن يغن اللہ من ساعتی اور اگر ان دونوں میں جدائی ہو جائے میاں بیوی میں تو اللہ تعالی اپنے فضل سے ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا ذہن میں سوال آتا تھا کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے بس اوقات شوہر یہ سمجھتا ہے کہ در در کی ٹھکرے کھاتی پھرے گی اور وہ طلاق دے دے یہ عورت کبھی غرور میں تکبر میں آ کر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے کہ کہاں جائے گا تو قرآن مجید حمید نے اس غرور کو توڑا اور فرمایا ایسا مت سوچو اللہ تعالیٰ سب کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنی وسعتوں سے جسے چاہے گا غنی کر دے گا وہ اللہ واسیان حکیمہ اور اللہ وسط والا حکمت والا ہے وللہ ما فی السماوات و ما فی اور اللہی ہی کیلئے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ولا قد وصین الذين اوتوا الکتاب من قبلکم اور بیشک ہم نے سخت تاکید فرمائی اہل کتاب کو جو تم سے پہلے ہوئے و اور اے لوگوں تمہیں بھی سخت تاکید فرمائی ان تتقوا اللہ کہ تم اللہ سے ڈرو و ان تکفروا اور اگر تم کفر کرو نا فرمانی کرو فین سماوات بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے بکان اللہ غنی حَمِيدًا حمیدہ اللہ تعالی غنی ہے وہ بے پرواہ ہے تمہاری عبادتوں کی اسے حاجت نہیں تم عبادت کرو تو تمہارا بھلا نہ کرو تو تمہارا نقصان حمیدن وہ حمید ہے زمین و آسمان میں اس کی عبادتیں کی جا رہی ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کے لئے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وکیلا اور اللہ مدد کرنے کے لئے کافی ہے اِيَشَعْ يُذْحِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسِ اے لوگوں اگر وہ چاہے تم سب کو ہلاک کر دے وَيَأْتِ اور دوسرے لوگ پیدا کر دے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہ اللہ اللہ کا قدیر اللہ یہ کرنے پر قادر ہے پھر کیوں نہیں ڈرتے تم من کان یورید ثوابت دنیا جو کوئی دنیا کا انعام چاہے صرف دنیا دنیا چاہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ محدود چیز کیوں چاہتا ہے دنیا بھی چاہے آخرت بھی چاہے اللہ کے پاس تو دونوں چیزیں ہیں فرند اللہ ثواب دنیا پاس دنیا کا انعام بھی ہے اور آخرت کا سلا بھی ہے وہ کان اللہ سمی بسی اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے جب ہماری دعائیں صرف دنیا کے لیے ہوں ہماری تمنا صرف دنیا کے لیے ہوں کتنے افسوس کی بات ہے کبرو آخرت کی فکر ہی نہ ہونا تین فل دنیا حسن تو وفل آخری غتی حسنت وقینہ آغ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس میں یہی نظریہ دیا گیا صرف دنیا دنیا مت کرو آخرت کی بھی فکر کرو اور آخرت کی فکر تو دنیا سے زیادہ ہونی چاہیے